اٹھارہ شعبان المعظم اور اس مبارک حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شمس الدین صیف اللسان معرفت کے دریا روحانیت کے سمندر حضرت لال شہباز قلندر حافظ محمد عثمان مروندی سعودانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی فلادت با آزر بائی میں ہوئی تعلیم و تربیت آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت والد ماجد سید کبیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زیر سایہ وطن میں ہوئی بعد باد علما فضلہ سے مستفید اولیاء اصفیہ سے مستفید ہوئے انوار الہی سے آپ کا قلب روشن ہوا یاد حق میں مشغول رہنے لگے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ علم و فضل فقر و تصوف میں امتیازی شان کے مالک زہد و میں بے نظیر روحانیت کے تاجدار ہیں آپ کی قدر و منزلت سب پر واضح ہے آپ کی شہرت و عظمت سے خواص و عوام آگاہ ہیں شیخ فرید الدین گنج شکر حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہما آپ کے مشہور رفقا ہیں دینی خدمات حضرت لال شہباز قلندر حافظ محمد عثمان مروندی سیوستانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری زندگی تبلیغ دین میں صرف کر دی اشاعتی اسلام کے لیے جہاں بھر کا طواف کیا فروغ اسلام میں کلیدی کردار ادا کیا سندھ میں آپ کی آمد سے نور اسلام چمکا رشد و ہدایت کا سلسلہ وسیع ہوا لا دینیت ختم ہوئی جہالت کے اندھیرے چھٹے علم و ادب کی روشنی پھیلی خلق خدا کی اصلاح ہوئی آپ کے فیوز و برکات لامحت ہے حضرت سکندر بودلہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے مشہور خلفہ میں سے ہیں وفات و مدفن شمس الدین سیف السان حضرت لال شہباز قلندر حافظ محمد عثمان مروندی سیدانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اٹھارہ شعبان المعظم چھ سو تہتر ہجری مطابق بارہ سو چوہتر سنی عیسوی کو وسال فرمایا اور آپ کا مزار مبارک سیون شریف باب اسلام سندھ پاکستان میں زیارت گاہ عام و خاص ہے اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مفرت ہو کی نظر اس طرف بھی ذرا کرم کی نظر ہے لگا سرا کل درلا میرے مشکل کشا قلم درلا